مدنی مذاکرے کی مدنی مہک الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہونے والے سوالات جوابات اور دیگر تاثرات پر ہم گرانے شورا سے مفتی صاحب سے کچھ مزید مدنی پھول حاصل کرتے ہیں آپ کے تاثرات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں پھر آپ کے سوالات بھی ہم ممکنہ صورت میں شامل کرتے ہیں یوں تو آج یہ گیارہویں شب ہو گئی اور ماشاء اللہ عشق کو فون کرنے کی بالکل جی, کر ماشاء اللہ عاشقہ کال کریں نمبر بھی پر آپ دیکھ سکتے جی. اپنے میسیجز ریکارڈ کروائیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا تو گیارہویں کا یہ ہمارا مدنی مذاکرہ جاری ہے اور ظاہر روزانہ ہی اللہ کی رحمت سے ذکر غس پاک یہ ہوتا رہا عظمت و شان بیان ہوئی آج بڑا خوبصورت جملہ آپ کا تھا کہ بیان تذکرہ سنتے ہیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے تو اب مجھے یہ تھوڑا سا رہنمائی لینی تھی کہ مزے کو مزہ کیسے آئے یعنی کیسے مزے کو مزہ آ جائے کہ جس سے مطلب ہم ہوتا ہے کہ جیسے سنتے تو ہیں لیکن جیسے آپ کے باتوں کا جذبات یا کوئی ایسے مدنی چینل کی بات آتی ہے تو ایک جملہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ مزے کو مزہ آ گیا تو غوث پاک کا تسکرہ سنیں اور مزے کو مزہ آ جائے تو اس بارے میں کچھ ہمیں طریقہ کار بتائیں الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلم سعید المرسلین اس جملے کو سمجھنے کے لیے مزے کو مزہ آ گیا آپ کو پیر صاحب کے تک پوچھنا پڑے گا کیونکہ پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مزے کو مزہ آ گیا یعنی یہ ایک سمجھے کہ مبالغہ ہے کیا بات ایک مبالغہ ہے کہ جب بہت ہی مزہ آ جائے نا تو پھر بندہ کہتا ہے یار واقعی مزے کو بھی میرے جیسے عموماً ہم کہتے ہیں کہ تھکن بھی تھک گئی ہے تو تھکن تھک سکتی ہے تو مزے کو مزہ بھی دوا سکتا ہے یہ تو خیر یہ میٹھی لینگویج ہے ویسے جو عمومی طور پر اردو محاورت مزہ دوبالا ہو جانا یہ مزے کو مزہ دینا اسی طرح کی اردو جو بھی لغت کے زبان ہوگی اپنے دو مرشید کی بولی بول مرشید کیا بات آج تو ایسی مرشید کی رات ہمارے گو سے الحمد للہ بڑی رات ہے مرحبات تو یہ ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہا اور جو گیارہ مدنی مذاکر جو خصوصیت والے جو تھے جو اس بڑی رات کی اور, اور غوث عظم کی مناسبت سے جو چلے حمد حمد حمد کل یقیناً ایک روٹین کا ہی مدنی مذاکرہ ہے جو ہفتہ وار ہوتا ہے مگر آج بڑی رات پر وہ تسلسل جو ہمارا تھا وہ ایک سمجھے کہ ایک وہ پورا ہوا اور یہ ماشاءاللہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر کہ یہ ماشاءاللہ اور اسلامی بھائی لنگرے غوث اعظم کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ان تک آہستہ آہستہ تھال پہنچا جائیں گے نا ابھی ابھی شروع ماشا. نہیں ہوا ہے بیٹھے ہیں یہ آ, انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے اسلام بھائی خود ہی خیر خواہی کرتے ہوئے ان تک تھال پہنچاتے ہیں میں اس میں یہ ضرورت کروں گا کہ میرے وہ خوش سیب اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کو لنگرے رضویہ کے لیے مدنی عطیہ ڈونیشن ٹھنڈا دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ یار اتنے ہزاروں کی تعداد میں آشان رسول کھا رہے ہوتے ہیں ان میں ہمارے بھی دو سو روپے شامل تھے ہمارے دس ہزار شامل تھے ہمارے ایک لاکھ شامل تھا خوشی ہوتی ہوگی مگر یہ دعوت اسلامی کا خوبصورت انداز ہے کہ ایسی دعوت نہیں کہ آئے کھائیے یہ میں آپ کو قرض کر دوں آئے آئیں کھائیں کھائے یہ نہیں ہے آئے علم دن حاصل کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے وقت دیں اور اب کھانے کا ٹائم آئے تو کھانا یعنی یہ جو ہے نا کہ دین کا ایک مقصد حاصل کرنا اور اسلام و دین کے لیے کچھ وہ کام کر لینا یقین کھانا کھلانا یہ بھی کار ثواب ہے اور کار خیر ہے ماشاء اللہ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھانا چاہیے تو الحمد یہ سال بھر کا اسلام ہمارا وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے تو ابھی ماشاء اللہ آپ لنگر غسیہ کے لیے عاشقہ رسولیاں موجود ہیں اس کا مزہ دیکھیے ایک حصہ ہے دو حصے الگ ہیں شاید جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ الگ ہے میں اس پہ آپ سے چاہ رہا تھا کہ آپ ضرور اس میں مزید کلام کہ ذرا سیرت غوث اعظم اور رحمت اللہ تعالی علیہ میں آج جیسے آپ نے ابھی جو مدنی پھول بیان کیے تو زارے بزرگوں کی سیرت کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان کے انداز اور ان کے جو معاملات ہیں زندگی کے تو اس کو سن کر جب پریکٹیکلی اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو انسان بسا اوقات بہت ساری روحانی تسکین پاتا ہے تو ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ظاہر بزرگوں سے عقیدت محبت بچپن سے ہی گھر والوں نے دی لیکن علم کے حوالے سے ان کی سیرت کا مطالعہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تو یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے میں نے حاجی امین غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا یہ پہلو بغور پڑھا ہے بغور پڑھا ہے یعنی کہ آپ کی کرامات اور جو دیگر جو واقعات بیان کیے جائیں اس کے علاوہ میں نے بعض کتب میں خاص طور پر غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا کہ جو اس طرح کے جو تجدیدی باتیں تھی نا جو مطلب کہ آپ نے اپنے ظاہری حیات کے دور میں جو آپ نے ایک ریاستوں کے لیے اور مملکت کے طور پر اور بادشاہوں کے درباروں کے طور پر کے اندر اس عوام یعنی عوام سے لے کر بڑے بڑے جس کو ہم عمرہ اور سلاطین کے نام سے یاد کرتے جو بڑے مطلب عہدے دار ہوا کرتے تھے ان سے لے کر نیچے تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جس طرح ہر ایک کو جدا جدا واض و نصیحت فرماتے تھے نکی کی دعوت دیتے تھے اور اللہ تعالی نے خاص و خاص آپ کی زبان میں ایک اثر رکھا تھا کہ آپ کی بات پہنچتی تھی آپ کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورت اور روب تھا کہ آپ جب کہیں مطلب آپ کے پتا چلتا تو وہ آپ کا دبدبائی تھا تو یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ بس کسی بندے سے کام لیتا ہے نا تو اللہ کریم اس کے اندر بہت سارے اوساف عطا فرماتا ہے تو آپ اس طرح کئی اساف کے مالک تھے تو اس دور کے جو اصلاح امت سے متعلق جو آپ کے معاملات تھے وہ پہلو ہی الگ ہے جب اگر وہ پڑھیں تو ہمیں خود ہمارے اندر کئی مدنی انقلاب ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں پھر ساتھ علم عقیدت و محبت کے ساتھ علم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ وہ پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اٹھارہ سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا نا سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے سفر کیا تو یہ پہلو وہ تمہارا ہے البتہ آج مدنی مذاکرے میں جو سب سے امیر سورہ جن چند پہلو کی طرف ہماری توجہ دلائی وہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا یہ آگے کی باتیں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بتا دیتے ہیں کہ جناب آگے تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے یہ سکتا کیونکہ بڑے علماء نے اس فارملے میں قوال بیان کیے کہ لوح محفوظ ہو ہے یہ اللہ تعالیٰ تو گولنے سے پاک ہے تو کئی اوریا کاملین کو رحمت العالمین کا صدقہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ لوہے محفوظ کو دیکھ لیا کرتے ہیں اور اس معاملے میں جو مطلب اوریا کرام کی جو رہنمائی ہوتی ہے یا ان کی طرف سے جو گائڈ لائن ہوتی ہے اس میں اور جو فساخ و فجار اور شیطانی راستوں پہ چلتے ہیں وہ جس طرح آنکھ کی خبریں دے دیتے ہیں تو وہ اس کو جو آج کے مدنی مذاکرے میں بھی اولیاء کرام کے قلب پر جو علقہ ہوتا ہے اور ان کے لیے جو ایک حق کے ساتھ جو ان کی رہنمائی ہوتی ہے اس کو اور جنات کے ذریعے جو مطلب کہ جو دیگر چیزیں کرتے ہیں وہ بھی تکے مارتے جنات کو تو یہ بھی آج کے مدنی مذاکرے میں بہت جو ان کو غیب کا علم نہیں ہے تو اس طرح کی پہلو کو واضح کیا گیا اور نیک لوگوں کی طرف رخ کرنے کا اور اس طرح فجار اور گناہ گار اور اس طرح جو پھانسی کے مولین اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بچنے کے حوالے سے جو خوبصورت مدنی پھول آج کے مدنی مذاکرے میں بیان ہوئے یہ آج کے اس پورفیتا دور میں بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں اللہ بچنے کے توفیق کا طافر اگر آپ نے شروع سے سنا ہوگا مدنی چین کے ناظرین نے تو امید ہے کہ آپ کو بہت فوائد حاصل ہوئے ہوں گے یہ نا کہ بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے بالخصوص آج کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ہی معذ لپیٹ دیتے ہیں اور وہ جن بھوت پریت جادو ٹونا سہد اثر، آصف اور اولیاء اللہ کی کلامات وغیرہ کو ایک ساتھ جب ترقی میں لیتے ہیں تو یقیناً یہ بہت اہم ترین پہلو تھا جس کا آج شیخ کامل دامت براکاتون عالیہ نے اور پھر شیخ کامل دامت براکاتون علی کے وصاثت سے مفتیان عن کرام نے جو مدنی عطا فرمائے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ معاشرے میں رہنے والے وہ لوگ کہ جو اولیاء کاملین کے کرامات کو ان کے اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے کمالات کو اور پھر ان باطل اشیاء کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی جائزہ لینا چاہیے علم ہونا چاہیے مدنی چینل کے ذریعے سے مفتیان کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توفیق جی تو شیخ کامل شیخ طریقہ تعمیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت کے ذریعے سے ان چیزوں کا جائزہ لینا اور پھر اس کے متعلق اپنے ذہنوں قلوب کی جو لائنز ہیں کی جو نظریات کی جو بنیادیں ہیں ان کو استوار کرنا چاہیے نہ کہ لا علمی کی بنیاد پر تمام چیزوں کو مدن کرتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مدری مذاکرہ تربائی دیکھنے کی اور اس سے سمجھنے کی حاجت ہے ماشاءاللہ کل بھی مدری مذاکرہ ہے پرسوں بھی مدری مذاکرہ ماشاءاللہ ہے ان شاء اللہ یہ مدری مذاکرہ پھر ہفتہ وار اپنا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ بہت قیمتی اور میں ایونٹ ہے سیشن ہے اس کو کبھی بھی لوز نہیں کرنا چاہیے اچھا اس میں یہ ایک پہلو ہے اور ماشاءاللہ اس میں پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ایسے کئی انداز مطلب ہم نے بیان بھی سنے موضوعات بھی بنتے ہیں کہ سیرت غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے پڑھا کہ سیدی مرشدی وسفاق رحمتہ اللہ تعالی عیہ نے سے ایک شخص سے ملاقات کی تو آپ نے دیکھا کہ بڑا پریشان ہے وہ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو تو کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا ہوں میرے پاس کرایہ نہیں ہے اور کشتی والا جو ہے وہ بغیر کرایہ کے مجھے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک شخص حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اور اس نے کچھ اشرفیاں پیش کی تو کم وش تیس اشرفیاں تھیں اس, اس نے جو نظرانے میں پیش کی تو آپ نے اس شخص کو تیس اشرفیاں دیں اور فرمایا کہ کشتی والوں کو دینا اور اس سے کہنا کہ آئندہ کسی غریب شخص کو پیسے نہ ہونے پر روکنا نہیں تو یہ سخاوت کا اور یہ جو خوبصورت ایک انداز جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ عمرہ کو اور عام شخص کو بھی ایک جو تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ شروع سے ہی بزرگوں کی سیرت کا حصہ رہا لیکن بہت پیارا آپ نے ایک جملہ استعمال کیا سخاوت جی آئی سخاوت جو ہے نا یہ خود تبلیغ دین میں اس کا ایک بڑا کردار ہے یہ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت آپ کا تو جود و سخا تھا اب تو جات تھے تو یہ سخاوت ہے نا دینا جو ہمارے عموما یہ نہیں ہے یعنی گھر میں بھی نہیں ہوتا نا سخاوت کا ایک معاملہ وہ ہے مطلب کہ دینا اپنی چیز اثار تو بہت آگے نکل گیا نا کا تو معاملہ جی سے نصیح فرمائے تو تبلیغ دین میں یہ سخاوت اور اسپیشلی میں ایک اور آپ کی توجہ دلاؤں کھانا کھانا کھانا کھلانا اور تقریباً اولیا کرام کو دیکھیں ان کے درباروں میں لنگر چلتے ہیں آپ تقریباً دیکھیں آکا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام مختلف اوقات کار میں اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ کوئی آتا تو اس کے کھانے پینے کے حوالے سے ترکیبیں فرمایا کرتے تھے صورتیں بنایا کرتے تھے یہی اگر آپ مطلب اولیا کا دیکھتے رہے نا تو ان کے درباروں میں جو ہے نا وہ لنگر کی ترکیب ہوتی تھی یہ بہت دیکھا ہے ہم نے بھی لوگ دور دراز سے سفر کر کر آتے تو ان کو وہیں پر لنگر وغیرہ کی ترکیب ہو جایا کرتی تھی اور اسی طرح سخاوت کے یہ دے دیا کرتے تھے یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ دیکھنے والے کو لگتا ہے یار اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں. اس وصف نے نیکی کی دعوت میں تبلی کے دین میں بڑا اہم کردار ادا کیا کہ جب آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ناجی امیر تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور محبت یہ تعت کرواتی ہے اللہ تو اس تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ سخی کے دوست ہوتے ہیں بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا یہ جو بخیل ہوتے نا جو مطلب کہ وہ کہتے وہ چمڑی جائے دبری نہ جائے وہ ایک محاورہ ہے نا تو وہ جس کو کہتے ہیں وہ مکھی چوس کنجوس مکھی چوس ایسا مطلب کہ وہ ہوتے ہیں بعدوں کا چائے بھی پئیں گے پھر چائے پینے کے بعد بےکار کا تینکا اٹھائیں گے فی الحال کے لیے اور چائے کدھر پھنسی بھائی تیرے بھائی تو ہوٹل جو, میں تو تنکا اٹھا رہا ہے وہ ٹوتھ پیس اٹھائی پھر وہ ہلاتا ہلاتا ہلاتا ہلا باہر جاگا کھڑا ہو جائے روڈ پر پھر دوست جائے گا پیسے دے دیے ارے یار مجھے کہتے ہیں نا وہ زندگی میں تو کے پیسے نہیں دیے ہوتے سارے دوستوں کی زندگی ہے کبھی کوئی مطلب ایک روپیہ دوستوں پہ خرچ نہیں کرتا کبھی پیٹرول دوستوں کے ساتھ گھومتا رہے گا آتا رہے گا یا پیٹرول کے لیے کبھی ایک روپیہ نہیں نکالے گا تو دوستوں میں بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی جی یاد رکھنا دوست میں خاندان میں گھر میں باہر سوسائٹی کے اندر میرے اپنا یہ بھی دیکھا آپ کا بھی تجربہ ہوگا سخی آدمی کی قدر ہوتی ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ سخاوت اس کی رضا کے لیے نہ کہ نمود و نمائش کے لیے نہ کہ ریا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے لیے سخاوت عطا کرے اور سخاوت جو ہے نا یہ سمجھے کہ یہ جنت پہ لے جانے والا کام ہے باشا. اللہ نستے اولیا کرام بے خوش کرم غس پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں سخاوت حتیٰ کے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو سخاوت امیل سنت کے پاس بھی دیکھتے تو سخاوت ہے یعنی یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں نارملی طور پر یہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو بانٹ دیا کرتے ہیں دے دیا کرتے ہیں اللہ قریب ان کا سخاوت کا صدقہ کا فرمائے وس پاک رحمت اللہ تعالی لے جو بچپن میں روانہ ہوئے آج جو ابتدا جو سوال ہوا تھا تو والدہ کی جو بڑی ایک شاندار تربیت کا شاہکار نظر آیا اور جو آپ نے پھر وہ سچ پر سچ کا واقعہ جو, واقع جو, واقع جو ہوا تو اس زمن میں بھی میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ جیسے ایک ایسا واقعہ ہوا جو آج اتنے سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود بھی ایک جذبات کو ایمان کو حرارت دلانے حرار کے لیے بیان کیا جاتا ہے تو والدین اس سے کیا تاثر لیں اور یہ اپنے اندر وہ کون سی ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچوں کو کئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہم ایک... مطلب اس کا وہ نہیں لیتے ہیں کہ یار اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یعنی اگر جھوٹ بولنا ہے تو بول دیا جیسے اکثر کہا جاتا ہے فون اٹھایا تو کہ بیٹا بو ہے تو کہتا نہیں ہے اندر باہر کوئی سو گئے تو یہ جو معاشرے میں جو ہے انداز اور یہ جو ایک واقعہ جو آج سینکڑوں برس کے بعد بھی ہمیں جذبہ ہمارا ابھارتا ہے تو والدین اس سے کیا سوچے وہ کتنا اخلاص بھرا سچ تھا کہ اس کی سچ کی مٹھاس سینکڑوں برس کے بعد بھی جب بھی بیان کرو اس کی مٹھاس آپ غور کر رہے ہیں کتنا میٹھا کتنا پیارا وہ سچ تھا کتنا عظیم سچ تھا اور کس عمر میں سچ تھا کہ برسوں سدیاں گزر گئی ہیں جب بھی سچ کا واقعہ بیان کرو تو سچ یہ ہے کہ اس کی سچی سچی مٹھاس محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب ایک نعرہ لگتا ہے کہ سچ کا ساتھ دو ہمارے عموماً ایک نعرہ لگتا ہے سچ کا ساتھ دو تو گھر میں اگر آپ کا بچہ کبھی سچ بولے تو کیا سچ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے یہی امیر نے سنو ساتھ کے مدھیم مذاکرے میں سوال کیا گیا کہ اگر بیٹا گھر میں آ کر سچ کہ امیر سن یہی فرمائے کہ گھر میں آ کر سچ بتا دو کیا تھے اب گھر میں بچہ سچ کہہ رہے جیسے ہی سچ کا ٹکا کر کے تھپڑ ماریں گے منہ پہ ماریں گے جو کہ جائز نہیں ہے سر پہ ماریں گے جو کہ جائز نہیں ہے اور پھر جو اس کی حالت خراب ہوگی تو مار کھا لے گا ایک بار مگر وہ ذہن میں بنا لے گا کہ مار کھانی ہے نا تو بولنا سچ ورنہ تو جھٹ بول دو گر گیا تھا ادھر چلا گیا تھا فلاں ہو گیا تھا موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی تو یہ ہوتا ہے تو سچ بولنے پر سچ کا ساتھ دیں ابھی نے یہی فرمایا کہ اگر واقعی بیٹے نے سچ کہا تو اس کو توفا دیں اس کی حوصلہ افزائی کریں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ امتحان کا وہ وقت چل رہا تھا تعلیمی ادارے میں اب لوڈ بہت تھا تو چھٹی کے روز بھی امتحان रखा गया ना पेपर पेपर शुरू हो गए एक लड़का दौड़ा हुआ आया पेपर देने के लिए और वो पेपर तो बढ़ चुके थे जो स्टूडेंट थे वो पेपर वर्क एग्जाम भर रहे थे तो लड़का दौड़ा हुआ आया तो सर ने कहा के लेट हो गए तो थोड़ी एक कुछ रुका और कहा के سر آنکھ لیٹ کلی اس لیے دیر ہو گئی تم نے سچ کا جاؤ پیپر دو تھوڑی دیر کے بعد ایک وہ لڑکا آیا آپ لیٹ ہو گئے جی سر وہ وہ ٹریفک بہت تھا سر بہت ٹریفک تھا سر نے کہا بیٹا آپ کو بھول گئے آج اتوار ہے آج ہے ٹریفک کہاں سر سر وہ پنچر ہو گئے تھے موٹر سائیکل پنچر ہو گئے تھے موٹر سائیکل پنچر ہو گئے تھے گھر جاؤ اس کو واپس دے دیا تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ سچ بولنے سے اس کو کامیابی مل گئی جھوٹ بولنے سے وہ جھوٹ ہے نا جھوٹ جب بندہ بولتا ہے نا تو جھوٹ جھوٹا آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات ہر وقت ایک نئی بات ہوگی کیونکہ کہتے جھوٹ کا حفظہ نہیں ہے آپ نے جھوٹ بولا اب آپ کو نئی کہانی بنانی ہے نئی کہانی اچھا سچ کی کوئی دوسری کہانی نہیں ہے جو خلاف واقعہ بات ہوگی وہ جھوٹ ہے اب آپ اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ بولنا چاہ رہا ہے تو وہ ہر بات میں کوئی نئی چیز لائے گا اس کے لفظوں میں فرق ہوگا اس کی سٹوری میں فرق ہوگا اب جس نے سچ بولنا اس کے بعد کوئی دوسری سٹوری نہیں ہے کیا بات ہے یہ بہت بڑی نہیں ہے یاد رکھنا آسان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہوا آپ نے وہی بول دیا اب آپ نے وہ نہیں بولنا جو آپ کے ساتھ ہوا اب ہر ایک کے لیے کوئی نئی اسٹوری ہوگی وہ نیا لکم آئے گا آپ نئی بات کریں گے یوں جھوٹا آدمی پھنسا چلا جاتا ہے پھر وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر بندہ سو جھوٹ بولتا ہے تو گو سے پاک رحمت اللہ تعالی کی مبارک سیرت سے یہ بات تو آج ہم سیکھ کر ہی اٹھے کہ آج سے ہم نے سچ ہی بولنا ہے بس سچ بولنا ہے اور بس سچ ہی ہے اور امل سنت کا ایک بڑا پیارا جملہ کوڈ کرتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں. جب سچ بولے گا تو یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ سچ ہار جائے یہ ادھر بٹھا لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سچ ہار جائے دیر رو سکتی ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ جھوٹ آگے نکل گیا ہے لیکن جیت اسی کی ہوتی ہے جو لائن کراس کر جائے اگر کچھ دیر تک کوئی شخص آگے دوڑتا چلا جائے نا اس سے مراد وہ جیتا نہیں ہے جیتا وہی ہے جو وننگ لائن جو ہے اس کو کراس کر لے جھوٹ کبھی وننگ لائن کراس نہیں کرتے یاد رکھیے گا وہ وننگ لائن آنے سے پہلے پہلے ہی جھوٹ نے گرنا ہے لائن جیت کی لائن ہمیشہ سچ کراس کرے گا یہ, یہ, یہ اعتقاد رکھیں یہ مضبوط رکھیں وقتی طور پر آزمائش بھی آ سکتی ہے آپ کو فسا بھی آ سکتا ہے یا سچ بول کے پھنس گئے آپ سچ بول کے پھنسے نہیں ہیں یقین مانے وہ جھوٹ بول کر اسی نہیں آگے پھنسنا ہے آپ ایک تنگ گلی میں مگر وہ غلی آگے جا کر کشادہ ہو رہی ہے اور جھوٹا آدمی وقتی توبہ پر کشادہ گلی میں آ گیا ہے مگر وہ آگے جا کر اتنی تنگ ہوگی کہ دیوار آ جائے گی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے یہ اعتقاد رکھیں مضبوطی کے ساتھ اپنا ذہن بنا کر رکھیں وقتی اگر آزمائش آ بھی گئی نا آپ کی جیت ہے آپ کی عزت ہے کیونکہ جھوٹے کی عزت نہیں ہوتی سچ کی عزت رہتی ہے اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے والا بنائے کل پھر مدری مزاح میں ایک اور بات ایک اور بات ہے تو آج اصل میں وہ ایک موضوع جو چلا نا تو میں نے سوچا تھا کہ دو باتوں سے آپ سے بات کر کے ایک جو ایک جو بات آگے کی ہے نا آگے کی جو بات ہے نا وہ بڑی جاندار ہے وہ بڑی جاندار ہے کہ یہ ہم نے دیکھا کہ وس پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اعلیٰ کردار اور ایک زبردست شخصیت اب یہ تمام باتیں دیکھ کر ہمارا تعلق ہوا تو اب ایک بڑا پیارا موضوع چلا تھا کہ جس کو آپ نے بھی کچھ لیا تھا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ غوث پاک کا ہمیں دامن نصیب ہوا ہے تو اب ہمارا تعلق ہو گیا غوث پاک سے تو جو امیر السنت نے باقاعدہ سے وہ شیر چلا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو اب غوث پاک سے تعلق ہو گیا تو جب تعلق مضبوط ہوا تو جس کا تعلق مضبوط ہوا اس کو کیسا ہونا چاہیے یہ میں چاہوں گا کہ کچھ ذہن دے بہت مشکل <laughs> مشکل ہے رات, رات تقریباً دو بجے لیکن آج گیارہویں ہے نا, نا. آج تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اگر کتا ہے اور سامنے اگر بظاہر شیر ہے تو اس کتے کو کیسا میں یوں سمجھے آ کہ یہاں وفا ایک اگر طاقت بھی لے کر آیا ہے کہیں سے کوئی ایسا طاقت کوئی ایسا جبر کی طاقت ہے اس کے پاس ظلم کی طاقت ہے اس کے پاس تو میں چونکہ گوسے پاک کا کتا ہوں یہاں کتے سے مرا وفا ہے تو میری یہ گوسے پاک سے کی گئی وفا مجھے جیتوا دے گی یہ ایک پہلو میرے سامنے آ رہا ہے کہ شیر کا کام چیرنا پھاڑنا ہے اور کتے کا کام وفا جب بھی کو وفا کی بات آتی ہے تو بندہ کتے یا کتا وفادار ہوتا ہے کہ وہ مالک کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے اور مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہڈی کھلاتا ہے مالک زندگی وہ اس کے پیچھے دو ملاتا رہتا ہے یعنی وہ اس کا وہ اس کے ہڈی کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے تو جس نے مطلب جس کا کھایا ہے تو دے اس کا حق تو کرے گا نا تو ہم نے تو سے پاک کے نام کا بہت کھایا ہے یار ٹھیک ہے نا کہ گوسے پاک کی برکتیں ان کی ان کے نام سے جو عزتیں ملتی ہیں الحمد بالعالمین تو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں بتاتے تو ہمارا تعلق ایسا ہوگا اس میں سب سے بنیادی چیز ہے وفا کہ میں اپنے تعلق کے ساتھ وفا پیدا کروں میرے آپ سے دوستی یہاں سے تعلق ہے میرے اندر وفا ہونی چاہیے ہر ایک کو اپنے ساتھ وفا کا تعلق رکھنا چاہیے کہ بے وفائی نہیں ہونی چاہیے اور وفا یہ کہ ان کی اطاعت کرے ان کی فرما برداری کرے ان کی نافرمانی سے بچے اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھے کول چرائیں پل یہ ہے کہ گیارہویں شریف کو روزہ جو رکھتے ہیں یہ تو گیارہویں شریف ہمارے لیے تو تو چھوٹا عید ہے تو اس میں صحیح ہے لنگر کھلانا لنگر کھانا یہ روزے کا جو تمام کرتے ہیں میرے گھر والے کر رہے ہیں تو ابھی میں نے اپنے گھر والے کو منع میں نے بولا بھائی کل جشن کا دن کا کل گیارہویں لنگر پکاؤ کھاؤ اور کھلاؤ یہ چھوٹا سا میرا سوال ہے سر دیکھیے یہ روزہ ہے نا جب بزرگوں کا عرص ہوتا ہے نا تو عرس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی حسال کرتے یعنی نیکی ان تک پہنچاتے ہیں نیکی پہنچاتے اب اب آپ اگر اس نیت سے پکا رہے ہیں کہ کھانا پکانا کرنا گھر والوں کوشادگی کرنا یا کسی کو کھلانا پلانا اس طرح اگر اس طرح نیکی کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے اور اگر کوئی کہے کہ روزہ بڑی عبادت ہے کہ روزہ میرے لیے اس کی جذب میں ہوں روایت میں آتا ہے اور نفلی روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں اتنے فضائل کے بیان سے باہر ہے نہیں یہاں تو ایک بات ہے نا یہ خود روزہ رکھ لیں وہ کھانا پکا کے کھلا مطلب دو چیزیں بھائی یہ خود روزہ رکھ لیں جو گھر والے ہیں اور یہ خود صاحب جو انہوں نے فون کیا ہے یہ نیکی کر لیں روزہ رکھ لیں اور گھر میں جو کھانا ہے تو جو غریب گے ابھی کھا لیں شہری میں تو روزہ خود ایک نیکی ہے پھر رہا جشن دیکھیں گوسے پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تو عرس منا رہے ہیں ہم تو بہت بڑا جشن مناتے ہیں سرکار کی میلاد کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہ ربی الاول کو تو اس وقت بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو خوشی کے روز روزہ رکھنا اس کی بھی منع نہیں ہے اور بزرگوں کے اسال ثواب کے لیے روزہ رکھنا اس کی منع نہیں ہے تو دونوں کی شرح اجازت ہے اور منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھائی منع کس چیز پر کیا جائے گا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے دیں اگر آپ کو بھی اللہ توفیق دے روزہ رکھیں ٹھیک ہے کھانے پکانے میں کچھادی کریں خود بھی کھائیں گری کو بھی کھلائیں اس کا سواب بھی گوسے پا کو حسال کر دیجیے گا ٹھیک ہے جی کال چلائیے میں مدری اداکر کی مدنی محکم دیکھ رہا ہوں اور ابھی ہمارے اقدیشدہ اتھر بھائی نے یہ مزہ دو بالا ہو جانا اردو لغت میں بولا ہے تو آپ نے اس پہ اشاد فرمایا ہے کہ لغت جو بھی ہے تو مشکل کی بولی تو لغت کی بولی کیوں نہیں بولتے یہ تو بتائیں نا جی لغت کی بولی بولنے میں کیا حرض ہے لغت کی بولی بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی بولی ناجائز نہ لغت میں لکھا گیا کہ ہر لفظ درست ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا تو یہ ایک ازرائے محبت اور عشق میں نے ارض کر دی بنا لغت کی کئی باتیں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں بھائی لغت میں یہ لکھا ہے لوگ بھی معنیٰ ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ مزہ دو ہو جائے تو یہ ان کا یہ کہ چلو مزہ ڈبل ہو جائے گا دو بالا ہو جائے گا اور میں نے کہا کہ مزے کو مزہ آ جائے گا تو یہ کہ دونوں باتیں تو اپنی جگہ درستی تھی لیکن ایک نے لغت کا سہارا لیا تو ایک نے پیر کی بولی کا سہارا لیا تو اس میں مطلب کہ کوئی ہے نہیں ہم اس کے بندے ہیں کیوں بات ہے نے بھی مشکل کریم دامت برکاتہ علیہ برقع محبت بھرائی سہارا لیا ایسا نہ ہوئے اس سے مراد یہ تھی اس سے مراد یہ کہ عمومی طور پر عام معاشرے بند لا یہ محاورہ بولا جاتا ہے میں نے اس تبادر بھی تو وہ میں نے یہ کب کہا کہ آپ کی بولی غلط ہے یا آپ کی مطلب کہ آپ کا وہ محاورہ غلط ہے میں نے یہ تو نہیں کہا آپ بھی مطلب کہ ناراض نہ ہو نہیں آپ بھی نہ ہو ہمارے ساعر محترم بھی نہ ہو اور امین خود لغت کے کئی باتیں بیان کرتے ہیں ہم خود لغت سے میں کئی مرتبہ استفادہ کرتا ہوں جبکہ وہ ساری چیزیں ہو شرن درست ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مرشید کی بولی بولنے میں بھی تو مزہ ہی آتا ہے نا آپ کو اچھا لگے گا بولے مزے کو بھی مزہ آئے گا آپ کبھی آ کر تھک کر جائے کبھی بولے کیا ہوا میری تھکن بھی تھک گئی ہے تو آپ کو تھوڑا سا یوں لگے گا کہ اچھا لگا ہے ان اللہ تعالیٰ ماشاء جی کال لے لیں کال لیں پاک کے نام پر مٹھائی پہ فاتحہ کروانا کیسا ہے رہنمائی فرمائی درست ہے جائز ہے کر لیں مٹھائی پہ فاتحہ کریں اور مثال ثواب کے لیے اس کو بھی تقسیم کریں کھا بھی سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں انشاء دنیا بھر میں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدنی قافلوں میں سفر کا موقع ملا وطن عزیز میں تو ماشاءاللہ اللہ مگر بیرون ملک بھی جہاں جہاں مدنی قافلوں میں سفر کا موقع ملا تو گیارہویں شریف کا اہتمام کرنے کی ماشاءاللہ اللہ اجدل آشی خان غوث اعظم میں اپنی ہی ایک الگ ترکیب ہوتی ہے اور معمولہ پہلے سنت میں الحمد للہ شریف کا جو معمول ہے یہ بارہویں شریف کے بعد بہت زیادہ الحمد پایا جاتا ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ شاید ہی اشقان رسول کا کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں گیارہویں شریف کا اہتمام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نہ کیا جاتا ہو اور اللہ تعالی اللہ تبارک وطالعہل کی رحمت سے ان ایام میں ذکر غو سے اعظم شان غوث سے اعظم کرامات غوث سے اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے مگر قربان جاؤں شیخ کامل دامت خاتم العالیہ علیہ کی اس ذات مبارکہ کے اور ان کے فیضان سے پھر ماشاءاللہ عزوجل آپ کے کہ ان مبارک ایام میں کرامات غوث اعظم شان غوث اعظم اور فیضان غوث اعظم کا چرچا جو تعلیمات غوث اعظم سے دیا جاتا ہے نا یہ اپنی مثال آپ ہے یقیناً معمولات اہل سنت میں اس ترکیب کا ہونا تو صد کروڑہ کروڑہ کروڑ, کروڑ, کروڑ مرحبہ ہے مگر سرکار شیخی کامل دامت برکاتون علیہ کا جو یہ انداز مبارک ہے نا کہ ہر معاملے میں خوف خدا و اشکے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مبارک شخصیات کی زندگی کا یہ پہلو کہ جس پہ وہ ایمانیات عبادات اخلاقیات اور معاملات میں منفرد کیفیات کے حامل ماشاءاللہ اس کا بیان کرنا کی جگہ پر ہے میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے یہ مدنی پھول میں ملے کہ جہاں جہاں پر چونکہ گھر گھر میں اس کا سلسلہ ہوتا ہے یقیناً کرامات غوث اعظم کا بیان ہونا چاہیے کہ اسے ایمان کو تازگی ملتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات غوث اعظم فرامین غوث اعظم اور کردار غوص اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ ضرور ہو کہ جن غوث اعظم کے فیضان سے الحمد رب العالمین ہم وابستہ ہیں ان کی مبارک زندگی میں کیا کردار تھا آپ کے کی اتوار کیا تھے آپ کی گفتار کیا تھی آپ کا انداز کیا تھا آپ کی ملنساری کیا تھی اور آپ کی وجہ سے جو نیکی کی دعوت کی دھوم تھی وہ کیسا تھا میں چاہوں گا اس پر آپ کی بدلے دیکھیے آپ نے تعلیمات غوث اعظم کے بارے میں جو بیان کیا نا آپ کا سوال تو پھر اتنا طویل ہے کہ بیان کرنا پڑے گا نا تعلیمات لیکن تعلیمات غوث اعظم پر آپ غور کریں میرے سامنے میرے ہاتھ میں ماہنامہ فضان مدینہ ہے اور یہ اسی مہینے کا ہے اس کے پیج نمبر 29 پر اعلی حضرت رحمت اللہ اس کے پیج نمبر 29 پر لکھا ہے کہ حضور غص پاک رحمتہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تو آپ تعلیمات کی بات کریں نا جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سوارے گا اسے زیادہ بگاڑے گا اللہ کیا اللہ ہے اللہ کتنی بگڑی بات ہے جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سوارے گا اسے زیادہ بگاڑے گا اللہ یہ ہے غصے پاک کا ارشاد اچھا اب ایک اور ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لگا دے حق حق اور حق حق کسی کی طرف نگاہ نہ ہو یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں دیکھ پائے گا اسی طرح فتح و رضبیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا تمام کاملین حضرات یہ یعنی معریفت الہی میں غوث اعظم کی جو یعنی معریفت الہی سے بہت پیچھے ہیں اسی لیے آپ کا قدم ان کی گردنوں پر ہے تو یہ چند اقوال غص پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک تو آپ کے اس سے مقام و مرتبے سے آواز دو آپ کے اپنے ماشا ارشاد ماشا تھے ماشا تو ماشا سب سے بنیادی چیز علم ہے اگر ہم سیرت غوث سے پاک بھی پڑھیں تو اس میں آپ کا علم کا جو مقام ہے اس کو بھی ضرور پڑے آپ کے اخلاقیات آپ کے کردار آپ کے معاملات آپ کی تجارت اور بہت کچھ ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کے اس میں جو بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بڑے فضائل میں چاہوں گا کہ مدنی چنل کے ناظرین بالخصوص بالخصوص جن کے یہاں جامی شریف کا سلسلہ ماش ہوتا ہے الحمد اور اس پہ بیانات کی ترقی بنائی جاتی ہے تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب غوث پاک کے حالات غوث پاک کے حالات نامی کتاب کو آپ ضرور حاصل کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی اور اس کے الحمدللہ رب العالمین آخر میں آپ کو تعلیمات غوث اعظم کے عنوان پر ماشاء اللہ فرامین بہت ملے, کی ملے, جی ملے, جی. ملے, ملے گا سیرت جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کیا بات یہ علی کرام کی شان میں ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ پھر پیرا نے پیر کی ادائیں ہے عدد. پھر وسیلہ کیا ہے ما شاء یہ عدد. اس میں ما شاء آپ کا مطلب عنوان موجود ہے پھر عدد. یہ ماشاء اور بھی اس کے کئی آپ صفحات جب دیکھیں گے تو چونکہ یہ خاص گوسے پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کہ اس مبارک کیا مہینے کے کیا حوالے, حوالے سے تو اس میں سرکار سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی بھی شمار تذکرے اور بڑی برکتیں اس میں آپ کو مختلف عنوان عنوان میں جیسے ابھی میں نے چند بیان دا کی ہے مری تو کیسا ہونا چاہیے دا بردست، دا بردست یہ عنوان الحمدللہ الحمد اس میں موجود ہے تو یہ دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے انشا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی بطور خیر خاں سے اب دیکھے نہ یہ کو پڑھے تو کہے گا یار غوص پاک محب محب محب خیر محب کو ایک نیا موضوع ملے حق گا حق حق تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ بحیثیت معلم حق حق یعنی سکھانے والے گے یہ ایک الگ اس کے اندر آپ کو موضوع ملے گا تو اللہ کرے گا یہ اسلام بھائی نے دیکھا ہو پڑھا ہو اور پھر جب اس سے ہم بیان کریں تو بیان کا بھی ایک اپنا اصل ملے گا کہ عشیق نسول تک نئی معلومات تھا فرام کر یہ ہر ماہ لے لیا کریں کیا بات فیضان مدینہ ماہنما فیضان مدینہ یہ ہر ماہ لے لیں اس کی بکنگ کروا لیں مہربانی کر کے انشاءاللہ اللہ آپ کو بے شمار اس کی برکتیں نصیب ہوں گی کال لیں ڈاکٹر فہیم الدین اجتاری زمزم نگر حیدرآباد سے نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے کال کی تھی اس میں میں نے آ, یہ कि کیا تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنی نظر اترواتے رہا کریں تو آپ نے ارض کیا تھا کہ آپ ماشاء की اور بارہ लिया کی ترکیب بنا لیا کریں تو की للہ پڑھنے کی भी پہلے سے بھی تھی لیکن اب भी کلّہ کی بھی यह ہے سوال آ, یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نسخہ بغدادی کی جو ترکیب ہے اس میں کیا چھواروں پر ہم آ, یہ ترکیب آ, کھانے میں تھوڑی ازمائش محسوس ہوتی ہے اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دے کہ کیا اسی رات فجت تک کھانا لازمی ہے کیا اس کے بعد کھا سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو خلید میں ایسا ہی کچھ فرمایا گیا کھجور و چھوارے میں کیا کھجور کا پڑا ہے اب چھوارے کا پڑا نہیں ہے اسلام لیے امل نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی ڈاکٹر صاحب کہ جو بزرگوں نے لکھا ہے نا اس سے بس اسی پر عمل کریں اب بزرگوں نے لکھا ہے اور ہم اس کو نہ میرا خیال ہے ایک دختہ کم کریں نہ ایک دختہ زیادہ کریں تو جیسا آپ کو لکھ کر دیا ہے نا میں بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا آپ نے دیکھ کر پڑھا ہوگا اور جتنا آپ جانتے ہوں گے اس سے زیادہ بھی نہیں جانتا ہوں گا تو جب میں اس سے زیادہ جانتے نہیں ہوں گا تو میں آپ کو اس معاملے میں کوئی عرض نہیں کر سکوں گا اچھا ماشاءاللہ اللہ میلا میں بھی آج شکار ہے غصہ جمع ہو گئے سب اللہ کافی مل گئی آپ کو لوگوں کوفی انشاءاللہ ارے ڈوٹ ملا دال والو اچھا کوسیا کافی ابھی نہیں آئی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئے گی آئے گی اِنشاء اللہ فیضان جاری جاری رہے گا انشاءاللہ فیضان یہ کافی بھی آئے گی مسجدیں برانے کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا باب مدینہ کی تقریباً نو کابینہ سے ماشاء یہ اللہ کی رحمت ہے <laughs> اگر یہ سلسلہ چل پڑے نا تو کئی <laughs> مساجد ہماری بلوستانی جوہر ماضی کے سعید آباد ان کی بھی نیتیں آ گئی ہماری یہاں سے بھی نیتیں آ گئی کشمیر میں انہوں نے ہمارے نگرانے کا بھی نام مسجدیں بنی ماشاء اللہ ہمارے مالکی ممالک جو ان کے ذمہ دار شاہ بھائی نے کہا ہے کہ کے پی کے میں انشاءاللہ ہمارے ممالک کی طرف سے گیارہ مسجدیں بنائی یہ بھی جو اختر بھائی نے جو کہا نا کہ غوث پاک کی برکتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات اور پھر اس طرح کا کوئی ایک انقلابی قدم اب جیسے آج ہم نے اس ماہ مبارک اور آج کی اس عظیم تاریخ کے مطابق ہم نے ایک دعوت دے دی ایک ٹارگیٹ دے دیا ایک کام دے دیا یوں سمجھا گئے ایک سال کا کام دے دیا مدنی ہدف مل گیا ٹھیک ہے نا ایک مدنی کام دے دیا ایک سال کا بتا کیا دیتا مطلب دیتا کہ وہ مسجد بنا لے بھائی غوث پاک کے سال سوباب کے لب یہ عشقا نے غوث اعظم لگ جائے مسجد بنانے کے لیے تو سال پر انشاءاللہ غوث پاک کی یاد بھی ہوتی رہے گی اور مسجد بنے گی اور امت کو فائدہ کتنا ہوگا یہ ذرا یہ دیکھیں ہمارے آجی علی بھائی رکنے شورا بنگلہ دیش کے لیے انہوں نے نیت بھیجی ماشا سے بھی نیت سال اور اٹلی میں بھی مسجد بنے گی بنگلہ دیش نے بھی خوب اولیا کرام کے عاشق ہے جیسے اپنے یہاں یاروی منا رہے نا چٹا گاؤں میں اس طرح چھٹی منائی جاتی ہے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے میں گیا ہوا تو میں نے بیان کرنا تھا تو وہ بیان مجھے کہا پھر کہ یہاں پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے بڑے چانے والے تو اچھا پھر دونوں کا تعلق رہا ہے تو یوں پھر میں نے کچھ بیان کیا نا مدینہ مدینہ ہو گیا گیارہ شریف کی تو بنگلہ دیش میں آفیشیل چھٹی ہوتی ہے چھٹی اور بمبئی میں جیسے ہمارے جلو سے میلاد نکلتا ہے نا جی جی جی بمبئی میں محمد علی روڈ پر یا آپ کہیں اور بھی نکلتا ہو تو پتا نہیں ہے وہاں پر جلو سے خفیہ نکلتا ہے اور عظیم شان نکلتا وہ پاک پاکے چاہنے والے کہاں سوہاندھائی جو مدنی احتیاط باکس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنے دکانوں پہ یہ مدنی اتیاز باکس رکھتے ہیں اور خدا خواصہ اگر کوئی لے کر چلا جاتا ہے مدنی احتیاط باکس اٹھا کر پیسوں سمیت تو کیا اس کا کوئی گفار ادا کرنا ہے کوئی اس کا مطلب, مطلب کیا طریقہ ہوا اس کا کیا شریر امین بھائی کو یاد آ ہے اصل میں کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے اس سے سنبھالنے میں ہوتا ہے کہ یہ نہیں جی ٹھیک کال چلائیے میرا نام خارد اقبال قطاری ہے میں گجرا والا سے بول رہا ہوں آپ کا پورا پروگرام دیکھ مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ باپ جانی کو زندگی سے آپ کی عطا فرمائے آپ ہمارے لیے خوب توجی گا بہت گھر میں پریشانی بنی ہوئی اللہ کریم آپ کے گھر میں خیر و آپ کی فرمائے پریشانیاں دور فرمائے اور بس غم و دکھ کی یہ کالی گھٹائیں دور ہوں اور آسانی اور فرحت و سکون کا آپ کو اجالا نصیب ہو جائے اللہ کریم یہ دعائیں تمام عاشقہ نے غسل اعظم کے حق میں قبول فرمائے کل پھر مدنی مذاکرہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ کل پھر حاضر ہونے کی نیت چلیے کیریں رہے کو لے لیں کو لے لیتے بات رکھ لیتے آج تو بڑی راتے نے گرفتاری اور انکم کرا چاہیے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا भी کہ ابھی جیسے کہ ابھی ہم سچ کے متعلق ہمارے پاس پاس بہت اچھے تھے اور سچ کا ہی ہمیشہ دامن تھامک تو دیکھیے میرا بزنس میڈیکل اسٹور کا تو کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کہ نیم کی دوائیں دے دو اور ہمیں پتا ہوتا ہے اگر ہم نیم کی دوا دیں گے تو اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ نیم کی میں نہیں جانتا شر رہنما لینے کے لیے مفتی صاحب سے رابطہ کریں سے وہل سنت فون کر لیجئے گا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاء کل پھر حاضر ہونے کی نیت کرتے ہیں